امید اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله ونحمده ونحمده يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه في مقام اخر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقاكم عن سبيله ذلك عليكم وصابكم لاعله تتقون اللہ سبحانہ صنف نے دین اسلام کو انسانیت کے لیے ایک رہنما اور مشعل راہ دین بنایا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے وہی نازل فرما کے لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ کار سمجھا کے انہیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیاوی نقصان, نقصان سے بھی بچ جائیں اور اخروی نقصان سے بھی بچ جائیں اور اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے اصل زندگی بھی آخرت والی زندگی ہی ہے وہ اندار الآخرا سا اللہ الحوا آخرت کا گھر ہی اصل زندگی والا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی ناگرکہ شریعت میں دو طرح کے کام ایک کہ جن کو بجا لانے کا اللہ سبحانہ ہو ات نے حکم دیا ہے یہ کام کرو یہ کرو یہ کرو جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا صدقہ کا خیرات زکوۃ ادا کرنے کا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا بہت سارے ایسے عبور ہیں عبادات کے علاوہ معاملات میں معیشت ہے تجارت کاروبار اور اسی طرح لوگوں کے آپس کے معاملات تعلقات رشتہ داریاں نکاح و طلاق کے مسائل بہت سے کام ایسے ہیں جن کو کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ترویز دلائی ہے انہیں عبادات کہا جاتا ہے خب وہ کسی بھی نوریت کی ہو فرض ہو نفر ہو اور پھر نوافل میں سے مستحد ہے سنت ہے اور دوسرے قسم کے کام وہ ہیں جن سے شریعت نے رکنے کا حکم دیا ہے جن سے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرتے جیسے اخلاقیات میں جھوٹ بولنا غیبت کرنا چولی کرنا گالی نکالنا لڑائی جھگڑا کرنا اسی طرح معاملات میں حرام کمائی سے بچنے کا حکم دیا افسول چوری ڈاکا فراڈ رشوت دھوکہ دہلی ان سارے کاموں سے منع کیا عبادات میں بھی منع کیا کہ جو طریقہ کار تمہیں عبادت کا بتایا گیا ہے اس کے علاوہ اپنی طرف سے طریقہ نہ بنا بناؤ وہ بھی ہو جائے گا کے جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا کتم نہیں تو وہ کام مردود ہے رات اور پھر اللہ سبحانہ تھانہ ہوا کے سوا اور کسی کی عبادت بنے گا یہ شرک ہو جائے گا اور صرف بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اب جہنمی ہونے کا باعث بن جاتا ہے تو وہ امور وہ کام جن کو بجا لانے کا شریعت نے شکم دیا ہے وہ دو طرح کے ہیں ایک فرض اور دوسرے نفر نفر بہت زیادہ ہیں اور فرض تھوڑے سے ہیں اگر کوئی شخص صرف فرائض پر ہی عمل پیرا ہو جائے نوافے پر عمل پیرا نہ بھی ہو تب بھی آخرت میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے بچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا انصلانت سیامیہ صدمہ فلاں عورت ہے اس کا بڑا چرچا ہے بہت نمازیں پڑھتی ہے بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے بہت کچھ کرتی ہے لیکن وہ بھی جیوانہ وہ اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے ترغیف دی ہے آپ نے فرمایا ہی اپنی نار یاد میں جائے گی نمازیں نفل بہت زیادہ پڑتی جو نفل پڑتی ہے اس کا مطلب ہے فرائض میں کوتا ہی نہیں سبقہ نقلی بھی بہت زیادہ کرتی ہے صدقہ بھی ادا کرتی ہوگی روزے بھی بہت زیادہ رکھتی ہے لیکن تم بھی جیوانہ حاویری انسانی تھا پڑوسیوں کو زبان کے ساتھ تکلیف دیتی ہے آپ نے گھمرایا جہنمی ہے اور کہا گیا بھائی سورانا سنت کا مٹی کا نہیں وہ اتنا عورت ہے وہ بہت تھوڑے ہوئے رکھتی ہے نماز تھوڑی پڑتی ہے صدقہ تھوڑا کرتی ہے بس جتنا لازمی ضروری ہے اتنا کر لیا نقل کی طرف اس کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی دی. فرمایا میں آئی اخر یہ جنت میں جائے گی صرف فرضی فرضی کام وہ کر لیے نوافل اگر سے نہیں بھی کر سکے چاہے نقلی نماز ہو چاہے نقلی روزہ ہو چاہے نقلی خدفہ ہو فرضی فرضی کام کیا اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا اسے رکے رہے بندے کی کامیابی لگے گا کام ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے آپ سے سوال کرنے لگا کہ مجھے اسلام کی بنیادی باتیں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنیادی بنیادی چند احکامات بتائے اور وہ پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی مجھ پر فرض ہے آپ نے سمجھایا ایسا وقت میں بھی کچھ کروں گا اور کچھ نہیں کرتا دیکھیے اب اس کا اتنا سا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے صلی بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا من اہلی نجدیں اہل, اہل نجد سے تھا سائر گندہ والوں والا جبھی سوتی تھی بڑی دھیمی آواز میں باتیں کر رہا تھا اس کی بات کی گنگناٹ وہ محسوس کی جاتی تھی یقول وہ کہہ کیا رہا تھا اس کی سمجھ نہیں آتی تھی بڑے دھیمے انداز میں آہستہ آواز میں احترام کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا حتی دنا قریب ہوا فضا ہوا یس السلام ہم نے قریب جا کے سنا تو وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس دن رات میں پانچ نمازیں ہیں اسلام کیا ہے دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرنا فقال الحا کیا ان پانچ کے علاوہ کچھ اور بھی میرے ذمہ ہے فرمایا لال ان کا نہیں ہاں اگر تو نقوی پڑھنا چاہتا ہے تو پھر ظاہر پڑ سکتا ہے فرض پانچ ہی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت یام و رمضان کے روزے رکھنا یہ اسلام ہے وہ بڑا سادہ کا آدمی تھا ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بولتے ہیں تو اس کے دماغ میں جو اسکان ہے فوراً سوال کر دیتا ہے بات پوری ہی سنتا دیہاتی آدمی تھا سادہ تھا آپ نے فرمایا اس نے پوچھا اسلام کیا بتایا, پرنا, ہے آپ نے بتایا اسلام ہے پانچ نمازیں پڑھنا دن رات میں کہتے ہیں اور بھی پڑھنی پڑے گی کہ بس فرمایا نقلی پڑھ لے تو ٹھیک نہیں تو یہی کافی ہے پھر آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا کہتا ہے حل علیہ اس کے علاوہ اور بھی مجھے رکھنے پڑیں گے کہ یہ ہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا إلا انت نہیں ہاں تو نفلی روزے رکھے تو پھر کوئی حرج نہیں اس میں لیکن اسلام کے لیے صرف رمضان کے روزے رمضان کے روزوں کے بغیر اسلام نہیں اور جو اس سے فضیت ہے نیکی ہے جتنی بندہ کما لے وادہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ کا ذکر بھی کیا کہ یہ بھی اسلام ہے تو اس نے کہا حلیہ حل روحا کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی میرے ذمہ ہیں زکات کے علاوہ آپ نے فرمایا اللہ کیا تو نفلی صداقات دے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بنیادی باتیں بتائیں تو واپس گیا اور جاتے ہوئے کہہ رہا تھا لا ولا اللہ کی قسم نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا جتنے کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں اسلام کے بنیادی بنیادی میں یہی کچھ کروں گا فرض میں کمی نہیں آنے دیتا اور نفر مجھ سے اتنے لاضی تو اللہ خوش نہ میں اس سے زائد کروں گا نہ کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اف اللہ انصر یہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر یہ کامیاب ہو گیا کامیابی کا معیار کا کہتا کہ اللہ رب العالی کی طرف سے مقرر کرتا عبادات میں سے صرف فرائض صحیح طور پر ادا ہو جائے اخلاح انصاب اگر سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا تو ایک مسلمان مومن کی کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین کے بتائے گئے فرائض میں سے جو ضروری چیزیں ہیں فرضی فرضی کام وہی کر لینا احکامات میں سے کافی ہو جاتا ہے لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو منع کرکا کام ہیں ان سے بچتا ہے اور ان منع کردہ کاموں سے بچانے کے لیے یہ فرائض معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں اللہ لعلکم تعلیم اے اللہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا عبادت کرو کیوں لال لخم تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے مرتقی بن جاؤ تقوی یہ گناہوں سے بچ جانے کا نام ہے نیکیاں کرنے کا نام تخواہ نہیں ہے تخوا کیا ہے گناہوں سے باز آ جانا گناہ والے کاموں سے بچ جانا یہ ہے تخوا اور لوگوں کو متقی بنانے کے لیے پرہیزگار بنانے کے لیے گناہوں سے پرہیز کرنے والے بن جائیں اللہ رب العالمین نے بہت سے کاموں کا استعمال کیا ہے پساس یہ بھی بندے کو متقی بناتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتین والا تم کی عقیفاف حیات یا ارل الباد لاللہ تم سکتا تمہارے لیے اخساس میں زندگی ہے لا اللہ تاکہ تم بچ جاؤ پرہیزگار ہو جاؤ متقی بن جاؤ روزہ فرق کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایو اللہ دینا آ مانو کسی بالکم و کما کسی با اللہ قبل کم لا تک خون احد ایمان تم پہ روزہ فرض ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا کیوں فرض کیا ہے لاج لکھن تاکہ تم متقی بنو پرہیزگار بنے اور پھر اسی طرح چند ایک کاموں کا حکم دیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل انہیں کہہ دیئیے تعالو اتل ما حرما ربکم علیکم میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا کچھ حرام کیا ہے اللہ کو تسرکو بھی شیعہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ہمسر نہ خیراؤ الہی صفات کا حامل کسی کو نہ سنجھو و بالوالدین احسانہ والدین کے ساتھ احسان کرو اس نے سلوک نیکی کرو سلو اولاد اکملا اور بھوک کے ڈر سے معاشی تنگی کے خوف سے اپنی اولادوں کو پسند نہ کرو نحن نرزوکو کم تم کو رزق ہم دیتے ہیں وہ ان کے لیے بھی رزق کا بندوبست کرنا ہمارا کام ہے لہٰذا اس خوف سے کہ اولاد زیادہ ہو جائے گی کیسے پالیں گے کیسے خطے پورے کریں گے اس جب سے اپنی اولاد کو ختم کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی وزا تکر اب الفلاح شاہ ماں زہارا مینہ اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ خواب بے حیائی ظاہری ہو یا باتحی پوشیدہ گا تن ہو یا چھپ کر سررنگ آج کل اڈانیاں اور پوشیگا ہر دو طرح کی بے حیائی بہت زیادہ ہے خاص کر یہ انٹرنیٹ اور ان جدید موبائلوں نے تو اس کو بہت زیادہ پھیلا دیا ہے سردی کا موسم ہے رضائی کے اندر سر دیا اور اندر سے موبائل پر جو مرضی دیکھا چلایا ہر <تصور> قسم کی فحاشی بے حیائی ظاہری ہو یا باطنی اللہ تعالی نے حرام قرار دیا اس کے قریب نہ جاؤ ولا تخت النقل جس جان کو اللہ رف العالمین نے محترم ٹھہرایا ہے اسے نا حق قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا جائز نہیں اسے قتل نہ کرو ظالم وقفہ کم بھی تمہیں اس کی اللہ تعالی نصیحت کرتا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو مال التیم اللہ بلّہ کی ہی آسن اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اللہ کے آسن انداز میں کہ تم یتیم کا مال لو اور اس کے ساتھ کاروبار کرو خود بھی اسے نفع حاصل کرو اور اس کے مال میں بھی اضافے کا باعث مال یتیم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ الا ان مگر احسن انداز میں حتہ یا شدھا ہو حتہ کے یتیم اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے اپنے مال کو سنبھالنے والا بن جائے پھر اس کے حوالے کر دو اوپل کیلا ولمی جان جلق ماسک اور تو انصاف کے ساتھ پورا کرو لال متعلق اللہ صحاح یہ جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان میں سے کوئی بھی انسانوں کی طاقت سے باہر نہیں مشکل کام کوئی نہیں ہے کیونکہ لال متعلق نفسن اللہ و ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے وحیدہ فل تم وا قربان اور جب تم بات کہو تو عزل والی کہو اگر سے تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو رشتہ داری کی وجہ سے نا انصافی والی بات مت کہو وَإِذَا قُلْتُمْ فرض انصاف کی بات کہو ببھی الحمد للہ اللہ رب العالمین کے وعدے کو پورا کرو ذالکم کم وسفا کم بیہی لا کم تمہیں یہ وصیت کی گئی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہو وَأَنَّ وہ انداسی مُسْتَقِيمًا یہ ہے میرا سیدھا راستہ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اور کو بھوک کی وجہ سے پتل نہیں کرنا پہاشی بے حجائی کے قریب نہیں جانا نہ ہفت کسی کو قطر نہیں کرنا یسیم کا مال نہیں کھانا ماپ تول میں کمی نہیں کرنی اور بات ہمیشہ انصاف پالی کرنی ہے یہ ساری چیزیں اللہ مستفیمہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تب اسی کی پیروی کرو والا تب رستل ان کے علاوہ دیگر پکڈنڈیوں کی دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو فتح سے لیجیے مگر راہ راست سے تم بھٹک جاؤ گے سیدھے راستے سے دور نکل جاؤ گے لال تم وق تم بھی تم اس بات کی وصیت کی جاتی ہے لال لا تم سکتا تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ یعنی اللہ کو و ہو کے احکامات میں سے اکثر احکامات ان کا مقصد لوگوں کو متقی بنانا بنانا عبادات جن کا حکم دیا گیا ہے اس کا بھی فائدہ کہ یہ گناہوں سے بن گیا نماز کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ان سلادہ تنہا انل پہ شاہ نماز بے حیائی سے برائی سے بندے کو روک کے رکھتی ہے منع کرتی ہے نماز کا مقصد بھی سخوا کہ گناہوں سے بندہ بچ جائے روزے کا مقصد بھی سخوا گناہوں سے بچنا صدقات و خیرات کا مقصد بھی گناہوں سے بچنا شرک سے دور رہنے کا مقصد بھی گناہوں سے بچنا یعنی ہر عبادت میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ بندے کو گناہوں والے کاموں سے بچا رہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہمت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے اور گناہوں سے کچھ گناہ وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں اور ان بڑوں میں سے بھی چند ایک گناہ ایسے ہیں جو بہت زیادہ بڑے ہیں انہیں اکبر القبائ کہا جاتا ہے اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو سگیرہ ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں بندہ ان سے نہیں بچ سکتا کوئی نہ کوئی خطا ہو ہی جاتی ہے لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنگو نئی آ جو بڑے بڑے گناہ ہم نے تمہیں بتائے ہیں جن بڑے کاموں سے ہم نے تم کو منع کیا ہے ان سے تم رکے رہو تو جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ ہم تم کو ویسے ہی معاف کر دیں گے دین اسلام کا مقصد اخرنی فلاح آخرت کی کامیابی اور اس آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بدے کو دیکھیے کتنی سہولتیں دی صرف کامیابی کے لیے اور جو اعلی نمبروں سے کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ پھر زیادہ نہیں آتا ہے وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوازر کا بھی استعمال کرے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے اس کے درجات اور زیادہ بلند ہوتے چلے جائیں گے لیکن اگر وہ صرف فرائض پر ہی پابند ہو جائے اور اللہ کے حرام کردہ منع کردہ کاموں سے بچا رہے رکا رہے تو پھر بھی وہ کامیاب ہو جائے اور فرائض بالکل تھوڑے سے ہیں ماحولی سے چند کام ہیں جو فرائض میں شامل ہیں اسی طرح منع کردہ کاموں میں سے چھوٹے چھوٹے سولہ طرح فرماتے ہیں میں ویسے ہی کر دوں گا لہذا بڑے بڑے گناہوں سے بندہ بچتا رہے اور بڑے گناہوں سے بچنا آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالی آسان کر دے وغیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا بھی لوگوں کے لیے بڑا دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے آج کے معاشرے میں <coughs> نے ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ زبان سے ہونے والے جتنے گناہ ہیں یہ سارے کے سارے قبیلہ ہیں بڑے گناہوں میں شامل ہیں ریبت کرنا جھوٹ بولنا چغلی کرنا لڑائی جھگڑا کرنا گالی گالیاں نکالنا کسی کو برا بھلا کہنا سازشیں کرنا دھوکے دینا زبان کے جتنے بھی گنا ہیں یہ سارے کبھی ہیں اسی طرح آنکھ غیر محرم کو دیکھنا جسے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کبیرا گنا ہے کام سے وہ سننا جس کے سننے سے اللہ نے منع کیا ہے کبیرا بنا ہے چاہے کسی کی عبت کو عیبت کرنے والا جس کی عیبت کر رہا ہوتا ہے اس کی نسبت اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے اسی لیے اس کی حیبت کرتا ہے اور سننے والے کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے اس لیے وہ بڑے مزے رہ کے سن کر کے سنتا رہتا کرنا چغلی کرنا جس طرح گناہ ہے ویسے ہی اسے سننا بھی گناہ ہے سننے والا ہی نہ سنے گا تو کسی نے کیا کرنی ہے کسی کی بات یعنی سننے والا پورا پورا کا تعاون کرتا ہے اس کے علاوہ کانوں سے گانے سننا میوزک ساز اور کسی طرح غیر محرموں سے باتیں کرنا اور ان کی باتیں جچھے دار سننا اور آج کل دوسرا بھی کام شروع ہو گیا ہے کیٹنگ انگلیوں کے ساتھ جینا سائٹنگ ہوتی ہے نا چاہے موبائل پہ ہو یا بڑے کی بورڈ پہ کمپیوٹر پہ یہ اللہ حق العالمین کے منع کردہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبان کا جینا بولنا آنکھ کا جینا دیکھنا ہاتھ کا گینا پکڑنا پاؤں چل کے جاتے ہیں دل تمنا اور خواہش کرتا ہے یہ ساری جنا کیگری ہیں اور دماغ سوچتا ہے ان تشکاری کو کبایا نہ سناؤ نہ بڑے بڑے گناوں سے اگر تم جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے بچتے رہو نقبر آئیں تم سے ہی آ چھوٹے چھوٹے گنا ہم اس میں خود معاف کرتے ہیں تو کبیرہ گنا بھی بہت سارے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے کتاب القبائل کے نام سے اس میں انہوں نے کافی سارے کبیرہ گناہ جمع کیے افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کبیرا گناہوں کو کبیرا سمجھا نہیں جاتا لوگ کبیرہ گناہوں کو بھی اتنا معمولی سمجھنے لگ گئے ہیں کہ کبیرہ اور سبیرہ کی جو طویج ہے پہچان ختم ہوتی جا رہی دو تین باتیں وہ ذہن میں رکھ دیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جس کام سے حکمن منا فرما دیں یہ نہ کرو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا فرما دیں وہ کام حرام ہوتا ہے اسی طرح جس کام کے کرنے پر وحی دو کہ اگر یہ کیا تو یہ سزا ہوگی وہ کام بھی حرام ہوتا لفظ ناجائز اور حرام دونوں کا ایک ہی معنی ہے ناجائز کا معنی بھی حرام ہوتا ہے اور حرام کا معنی بھی حرام ہوتا ہے عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ حرام یہ بھارا بدنی لفظ ہے اس کام کے بارے میں کہہ دیا جانا ہے کہ یہ حرام ہے تو اسے تو لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ کام ناجائز ہے کہتے ہیں چلو نجائز نجائز ہی ہے نا کون سا حرام ہے اور نجائز کا معنی بھی حرام ہے لا یہ لا لا یا ایک ہی معنی میں ہے اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا اس چیز کا نام ہے پرہیز ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں سے بچ جائے تو اللہ سبحانہ حالانہ ہوگا کی شریعت اللہ تعالی کا دین اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے بہت لمبا فاصلہ ہے زمین اور آسمان کا اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کیا تاکہ لوگ کامیاب ہو جائیں ان کی دنیا بھی سمجھ جائے اور ان کی عقبہ اور آخرت بھی سمجھ جائے اور پھر جو شریعت بنائی ہے اس کو اتنا آسان بنایا ہے اور اتنا ممکن بنایا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے لیکن یہ کام تب ہوگا جب بندہ اخلاص الحمد للہ اللہ رب العالمین کے لیے بتا اپنے آپ کو خالص کر لے مخلص ہو جائے وغیرہ ان کاموں پہ پابند ہونا نہایت مشکل ہو جاتا ہے اعطا اس نے اللہ کے راستے میں دیا اللہ سے ڈرنے والا بنا رہا اللہ تعالیٰ کی نادر کردہ شریعت کی اس نے تصدیق کی فصنگے صرف اسرار نیکی کے کارن اس کے لیے آسان کر دیں گے وہ انام داخلہ وہ سرنا وہ قدر جس نے دخل دیا اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کیا وہ اور مستغنی ہوا رہا بے پرواہ ہوا رہا اللہ رب العالمین سے بے نیاز اللہ کی اس کو پرواہ نہ رہی وبہ ربل اُسنا اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنے قول یا اپنے عمل یا قول و عمل دونوں کے ذریعے جٹلاتا رہا اس کے لیے ہم تنگی آسان بنا سکتے جہنم میں جانے کا راستہ اس کو آسان لگے گا اور جنت میں جانے کا راستہ اس کے لیے دشوار ہو جائے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بندے کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور نیکیوں اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے اللہ حضور عالمین کا دار اپنے دل میں پیدا کرنا یہ بندے کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے نیکیوں کو آسان بنا دیتا ہے اور اللہ رسول عالمی احکامات کو اور سن کے فور مان لینے کا اور امر ترا ہونے کا تہیا کر لینا یہ بندے کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے نیکیاں مشکل اور برائیاں آسان ہو جاتی سمجھ سارے ان کی زندگی میں بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ملتے ہیں کسی کو کہا گیا اللہ سے ڈر جا اس نے فوراً اپنا چہرہ زمین پر لگا دیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں ان میں سے جب کسی کو کہا جاتا تھا اس کا اللہ سے ڈر جا وہ ساکت ہو جاتا تھا کسی نے بہت بڑی بات کہہ دی اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کسی کو کہا جائے اللہ سے ڈر جا وہ کہتا ہے میں تو بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں تو ڈر یعنی اثر ہی کوئی نہیں پرواہ ہی نہیں کسی چیز کی, کی وہ لوگ قرآن مجید کی آئت کو سنتے تھے فورن رک جاتے تھے اور یہاں سارا قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دو اور سننے کے بعد اس کے ایسے جاتے ہیں جیسے کچھ سنائے اہل ایمان کی نشانی کیا ہے اللہ رب العالمین کے احکامات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں سر میں نہ ہم نے سنا اور اطاعت کر لی لیتے ٹھیک ہے سن لی اب مان لیں گے مان لیں گے نہیں مان لیا فوراً یہ ایسے ایمان کی شک ہیں اور یہی شک بندے کی آخرت کو بہتر بنانے والی ہے اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے توقیق اللہ